يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فقولوا قولا سديدا يسرح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يثع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله زال عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مذثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يذع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ظل بغباء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد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 قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين جرحدون في أسمائه زون ما كانوا يعملون اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے یہ خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں انہیں ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ رب العزت کے ناموں کے بارے میں ارحاد کا شکار ہو چکے ہیں ان قریب انہیں बदला دیا جائے گا جو وہ عمل کرتے ہیں یہ ایک وسیع باب ہے اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسن اس کی پوری توحید کا محور ہے اور یہ پیارے پیارے نام جو ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے صفات اور اس کے افعال کی معرفت کی ایک چابی اور کنجی ہیں اس معرفت کا ایک فائدہ یہ ہے بندے کا ایمان جو ہے وہ دو کیفیتوں کے بیچ میں آ جاتا ہے ایک کیفیت اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کی ہے اور دوسری کیفیت اللہ رب العزت کے خوف کی مجھے قاعدہ ہے علی ایمان بین الخوف وررج کہ انسان کا ایمان ہمیشہ خوف اور امید کی دونوں کیفیتوں کے بیچ میں ہو اور یہ دونوں کیفیتیں اللہ تعالی کے ناموں اس کے کاموں اور اس کے صفات کی معرفت سے پیدا ہو سکتی جیسے الرحمن الرحیم جس میں اللہ تعالیٰ کی ہو رحمت کا ذکر ہے الغفار الغفور گناہوں کو بخشنے والا استار اس گناہوں پر پردہ ڈالنے والا الوہاب عطا فرمانے والا الرزاق رزق دینے والا یہ سارے نام بندے کی امید کو پختہ بناتے ہیں اور کچھ نام جو ہیں وہ بندے کو اللہ تعالیٰ کے خوف سے بھر دیتے ہیں جیسے الجبار ہے القہار ہے ظلمکام ہے انتقام لینے والا صفت غضب انہیں صفات میں ایک صفت ہے جس کا آج تعارف حاصل کریں گے وہ ہے مقلب القلوق کہ اللہ رب العزت دلوں کو پھیر دینے والا ہے مقلب اس کی صفت ہے جس کا معنی کسی بھی شے کو ایک حال سے دوسرے حال کی طرف پھیر دینا ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل کر دینا اس صفت میں شدید ترین خوف بھی ہے اور وسیع ترین رحمت کی امید بھی مقلب الغروب کا ماننا یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت دلوں کو پھیرنے والا ہے بعض دل جو کفر پر قائم ہوتے ہیں اللہ ان کو پھیر کر ایمان کی سلامتی دے دے اور بعض دل جو ایمان پر قائم ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پھیر کر کفر کی وادی میں داخل فرما دے یہ دونوں اس کی صفات ہیں اور اس کی قدرت کاملہ کی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بن اقل و اور ہم پھیر دیتے ہیں ان کے دلوں کو یہ اس کی قدرت کاملہ کی بڑی عظیم دلیل ہے دل تو انسان کا اپنا ہے اور اس کے سینے میں دھڑک رہا ہے اس دل پر انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے وہ اللہ جو اتنی بلندی پر اپنے عرش پر مستوی ہے اسی کے قبضے میں ہر بندے کا دل ہے دلوں کا معاملہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف ہے یہ ڈیوٹی انسانوں کو نہیں دی گئی فرشتوں کو نہیں دی گئی دلوں کو پھیرنے کی یہ معاملہ خالق کائنات کے پاس ہے اللہ رب العزت کے پاس ہے وہی دلوں کو پھیرنے والا ہے نبی السلام کی اکثر جو قسم ہوتی تھی جو آپ کبھی اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتے تو لاب و مقل القلوب کہتے کہ مجھے دلوں کے پھیرنے والے رب کی قسم مجھے اس زاد کی قسم جو دلوں کو پھیرنے والی ہے تین صحابہ سے یہ حدیث مروی ہے جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ اور ام المومن عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور ام المعمن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تینوں سے ایک ہی مضمون کی حدیث مروی ہے اور وارد ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے جو بات کہا کرتے تھے یہ دعا کیا کرتے تھے یا مطلع القلوب لوگ سب بتقلبی اعلیٰ اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھیں اپنے دین پر قائم رکھیں اور تینوں سے یہ سوال مدکور ہے اسی حدیث میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اکثر یہ دعا کیوں کرتے ہیں کہ میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھیں تو تینوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا کہ ان القلوب بین اس من بن اساب الرحمن ہر بندے کا دل اللہ رب العزت کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے ہر بندے کا اللہ تعالی کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے اور یقین وہا کئی فائشہ اللہ ہم دلوں کو جب چاہے پھیر دے اور جس طرف چاہے پھیر دے یہ تینوں احادیث ہیں اسی صفت کی مزید توضیع کرتی ہیں کہ دلوں کا پھیرنے والا اللہ رب العزت ہے وہ بے پرواہ ذات جس دل کو چاہے جس طرف پھیر دے حق کی طرف پھیر دے گمراہی کی طرف پھیر دے بے پرواہ ذاتے مگر یہ سارا معاملہ جو ہے اللہ تعالی کی حکمت بالغ کے ساتھ ہے وہ حکمت ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو مگر دلوں کے پھیرنے کا عمل جو ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت سے خالی نہیں ہوتا اس لیے کوئی اعتراض وارض نہیں ہوتا کہ فران دل کو تو اللہ تعالی نے گمراہی کی طرف پھیرا تو اس انسان کا کیا قصور ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے ہر انسان پر انبیاء کی بحثت اور آیات بینات کے ذریعے حجت قائم کر دی ہے ہدایت کا راستہ سب کے سامنے واضح فرما دیا اور اپنی توحید کا پیغام ہر انسان تک پہنچا دیا تو اس کی حجت تمام ہو چکی ہے باقی قبول کرنا یا نہ کرنا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے یہ توفیق کیوں ہے کسی انسان کے لیے قبولیت ہے اور کسی انسان کے لیے ہے یہ کیوں ہے کیونکہ اللہ تعالی جانتا ہے کہ جنت کا اہل کون ہے اور جہنم کا مستحق کون ہے کس انسان کا وجود پاکیزہ ہے اور اس کی جنت کے قابل ہے اور کس انسان کا وجود انتہائی گھٹیا غلیظ اور ناپاک کہ وہ جنت کے قابل ہو ہی نہیں سکتا بلکہ وہ جہنم کا اہل ہے سوال پھر بھی قائم ہے کہ اگر کوئی انسان اس کا وجود جنت کے قابل ہے تو کیوں اور کسی انسان کا وجود اگر جہنم کے قابل ہے اللہ تعالی کے علم میں تو کیوں بس یہاں خاموشی اختیار کرنا ہے کہ تقدیر کا معاملہ اللہ تعالیٰ کا راز جس پر نہ کسی نبی کو اطلاع ہے اور نہ کسی فرشتے کو اللہ تعالیٰ کا وہ راز ہے جو کوئی نہیں جانتا ہو سکتا ہے قیامت کے دن یہ باتیں منکشف ہوں کہ جو بندہ جنت کے اہل تھا اللہ کے علم میں تو کیوں تھا اور جو بندہ جہنم کا اہل تھا اللہ کے علم میں وہ کیوں تھا لیکن یہ سارے معاملات جو ہیں وہ پروردگار کے حکمت کے ساتھ ہیں اور کوئی امر اس کی حکمت سے واہر نہیں ہے ہر امر اس کی حکمت اور مشیت کے تحت ہے اور اس کے علم کے تحت ہے اور کوئی معاملہ اس کے علم اس کی مشیت قدرت اور حکمت سے خارج نہیں ہے لیکن معاملہ اس لحاظ سے سنگین ہے یہ بندہ اپنے دل کے تعلق سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا رہے کہ اللہ رب رزت میرے دل کو حق پر قائم رکھے حق پر ثابت رکھے جب یہ دعا امام الانبیاء فرماتے تھے جو کائنات کے سردار ہیں جن کے لیے قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی محبتوں رحمتوں کے وعدے ہیں وہ بھی کثرت سے یہ دعا کیا کرتے تھے تو ہمیں کس قدر کثرت سے یہ دعا کرنی چاہیے جب اللہ کے پیارے رسول یہ دعا کرتے تھے تو ہم تو اس دعا کے زیادہ محتاج ہیں جو قدم قدم پر گناہ کرنے والے اور قدم قدم پر پاپ کمانے والے تو خالق کائنات کی یہ صفت دلوں کو پھیرنے والا اس صفت کی سنگینی اس وقت اور بڑھ جاتی ہے جب ایک انسان کا وقت اخیر آ جائے رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان نم العمار اب الخواتین ہر انسان کا جو عمل کا معاملہ ہے اس کا دار و مدار اس کے خاتمے پر اور اگر دلوں کے پھیرنے کا معاملہ انسان کے خاتمے کے وقت لاحق ہو جائے تو پھر کوئی موقع نہیں ہے توبہ کا یہ رجوع ہے اللہ ربر عزت اگر موت سے قبل اس دل کو گمراہی کی طرف پھیر دے اور بندے کے فعل یا اس کی زبان سے گمراہی کا کریمہ صادر ہو جائے اسی پر اس کی موت آ جائے تو وہ جہنم کا اہل ہے اور ایک انسان اگر موت سے قبل اچھا کام کر کے اچھی بات کہہ گیا اسی پر اس کی موت آ جائے تو وہ جنت کا اہل ہے تبھی تو ہر انسان کو اپنی زبان کی بڑی حفاظت کرنی چاہیے ہر وقت زبان کا غلط استعمال جو بد پر قائم ہو وہ بندے کو اس کا عادی بنا دیتی ہے اور پھر وہی معاملہ موت تک چلتا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے راۃ اللہ خیر اللہ تعالی جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرماتا ہے بھلائی کا ارادہ کر لے اور خیر کا فیصلہ فرما لے تو اللہ تعالی اس کو حاصل بنا دیتا ہے عسل کا کمانا شہد وہ شہد بن جاتا ہے یہ شہد کی تعبیر جو ہے بڑی عجیب ہے کہ اللہ اس کی زبان کو میٹھا کر دیتا ہے اس کے اخلاق شہد کی طرح میٹھے ہو جاتے ہیں اور اس کے عمل شہد کی طرح نیک اور خالص ہو جاتے ہیں ہر لحاظ سے وہ شہد ہے زبان کے لحاظ سے اخلاق کے لحاظ سے کردار کے لحاظ سے معنی یہ بندہ ہے جس کے ساتھ خال کائنات نے بھلائی کا فیصلہ فرما لیا اور ایک انسان اگر اخلاق کے لحاظ سے زبان کے لحاظ سے لوگوں کے لیے شہد نہ ہو تو یہ ایک ظاہری علامت ہے کہ اللہ تعالی نے اس انسان کے ساتھ خیر کا ارادہ نہیں فرما رکھا بھلائی کا ارادہ نہیں فرما رکھا صحابہ نے مزید تفصیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہد بنانے سے کیا مراد تو آپ نے ارشاد فرمایا لعمل صالح ثم یوفول اعمال رب عزت اسے موت سے قبل نیک اعمال پر لگا دیتے ہیں عمل صالحہ پر چلا دیتا ہے اور عمل صالح کی اس میں محبت پیدا کر دیتا ہے اچھا عمل اچھی گفتگو اچھے اخلاق اور پھر اسی عمل اسی اخلاق اور اسی زبان کی شیرینی پر اس کی روح قبض کر لیتا ہے اپنے رب سے جا ملتا ہے اچھی عمل کرتے کرتے اچھی باتیں کرتے کرتے اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے کرتے یہ انسان مغربین میں داخل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہی اس کے دل کو پھیرنے والا ہے کہ اس نے برے اخلاق سے برے عمل سے اچھے اخلاق کی طرف پھیر دیا اچھے آنال کی طرف پھیر دیا اور وہ اللہ تعالیٰ کے مقربین میں شامل ہو گیا تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت مخلب القلوب کہ وہ دلوں کو پھیرنے والا ہے اس پر اگر انسان غور کرے تو اس کا ایمان ان دونوں کیفیتوں کے بیچ میں آ سکتا ہے بڑی یہ خوفناک صفت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عمر سے اس دل کو گمراہی کی طرف پھیر دے انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے اور وہ ذات بے پرواہ ذات ہر بندے کا دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ اللہ علیہ و نزت مخلوق کے ساتھ رہتا ہے اکثر صوفی حضرات اس حدیث کو دلیل بناتے ہیں کہ جب دو ہوئیوں کے بیچ میں ہر بندے کا دل ہے تو اللہ تعالیٰ مخلوق کے بیچ میں ہے مخلوق کے اندر اختلاط کیے ہوئے ہے یہ بات عقیدے کے خلاف ہے وہ ذات عرش پر ہے مخلوق سے جدا ہے مخلوق کے اندر نہیں ہے اور کسی چیز کا دو چیزوں کے بیچ میں ہونا قطر اختلاط کو ظاہر نہیں کرتا اگر میں کہوں کہ یہ چاند اور سورج آسمان اور زمین کے درمیان ہے یہ کون سا اختلاط ہے اگر آپ کہیں کہ لاہور کراچی اور اسلام آباد کے بیچ میں ہے یہ کون سا اختلاط ہے تو بینونت جو ہے بیچ میں ہونا یہ قطر اختلاط کی دلیل نہیں ہے بلکہ اپنے اپنے سیاح کے مطابق اس کا معنی بنتا ہے اللہ رب العزت کی ذات عرش میں مستویل ہے مخلوقات سے جدا ہے یہی اس کی شان ہے یہی اس کا مقام ہے یہی اس کا مرتبہ ہے کہ وہ پوری کائنات سے بلند ہو اور پوری کائنات کا خبر گیرا ہو یہ کوئی شان نہیں ہے کہ بیچ میں رہ کر بندوں کے احوال معلوم کرے یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں کسی مقام پر چلے جائیں جا کر رہنا شروع کر دیں تو وہاں کے سارے حالات ہم پر منکشف ہو جائیں گے مقام تو یہ ہے شان تو یہ ہے انتہائی بلندیوں پر موجود ہونے کے بعد ایک ایک ذرہ کی خبر رکھیں اور پوری کائنات کا احاطہ کریں اور ایک ذرہ تک اس کے ملک اس کی ربوبیت اس کی قدرت اور اس کے احاطے سے باہر نہ ہو یہ اس ذات پر حق کا مقام اور اس کی شان ہے تو انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہونا قطع اختلاط کو ظاہر نہیں کرتا اختلاط کو ثابت نہیں کرتا بلکہ مخلوقات سے جدا ہونا عرش و مستوی ہونا اور سب سے بلندی پر ہونا اور بلندی پر ہو کر سب کے احوال معلوم کر لینا اس قدر سننا اور دیکھنا کہ رنگ کی چوٹی کو بھی اپنے عرش سے دیکھتا ہے صرف دیکھتا ہی نہیں بلکہ اس کے چلنے کی آواز کو سنتا بھی ہے یہ اس کا سماں اور بسر اس کی قدرت ہے اس کا احاطہ ہے اس کا علم و خبر اس کی خبر گیری ہے یہ اس کی شاندار اس کا مقام اس حدیث سے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت بھی ثابت ہوئی کہ انگلیاں اس کی صفت ہمارا اس پر ایمان ہے جیسے کتابوں سننے سے اللہ تعالی کا ہاتھ ثابت ہے دو ہاتھ انگلیاں بھی ثابت ہو گئی ایک حدیث میں خالق کائنات کے پورے بھی ثابت ہے مجھے نبی السلام کا خواب ہے جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ وجد تو برد انامی فی صدری اللہ تعالیٰ کے پوروں کی ٹھنڈک میں اپنے سینے میں محسوس کر رہا ہوں تو ہاتھ بھی ثابت ہیں انگلیاں اور پورے بھی ثابت ہیں لیکن کیا وہ ہاتھ اور انگلیاں اور پورے ہماری طرح کے ہیں نہیں کیونکہ لئی کی سکم اسلحی شعیع اس جیسی کوئی چیز نہیں وہ تشبی سے پاک وہ ہاتھ کیسے ہیں وہ انگلیاں اور پورے کیسے ہیں جیسے وہ ذاتے پر حق کے لائق ہیں ہمیں ہاتھوں کا انگلی اور پوروں کا علم دیا گیا ہے ہمارا اس پر ایمان ہے کیفیت کا علم نہیں دیا گیا وہ اللہ کے سبرد ہے مگر یہ سب کچھ تشریح سے پاک ہے خالق کی صفات مخلوق جیسے ہرگز نہیں ہے تشریح تو مخلوقات کے اندر بھی نہیں ہے اگر آپ کہیں ہاتھی کا ہاتھ اور چمٹی کا ہاتھ حالانکہ دونوں مخلوق ہیں تو کیا دونوں ہاتھ مشابے ہیں تو مشابہ تو مخلوقات کے بیچ میں نہیں ہے یہ آپ کی بتی جل رہی ہے اس کا نور اور سورج کا نور دونوں مخلوق ہے دونوں نور برابر ہیں کیا تو تشریح تو مخلوقات کے اندر نہیں ہے حالانکہ لفظ اشتراک موجود ہے تو چل جائے کہ خالق اور مخلوق کی صفات میں ہو بحمد ہم عحد الحدیث کا عقیدہ بالکل صاف ستھرا جو اللہ کے پیغمبر نے پیش کیا صحابہ نے پیش کیا جو شہادت عثمان غنی تک تھا صاف ستھرا عقیدہ عثمان غنی حضیرانوں کی شہادت کے بعد فتنے نمودار ہونا شروع ہوئے کچھ باہر کے علوم آ گئے متقلبین آگے فلسفی گئے ان کے گندے علوم کی آمیدش دین اسلام میں کر دی گئی اور پھر لوگوں کے عقیدے بگڑنے شروع ہو گئے لیکن ہم عہد العدیز کا عقیدہ وہی ہے جو سمان غنی حضیرانوں کی شہادت سے قبل کا تھا جو جمریل امین آسمان سے لائے جس پر پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور صحابہ کران تھے اسی پر بحمد اللہ ہم قائم ہیں اللہ کے فضل رض کی توفیق سے چنانچہ اللہ رب العزت کے سارے نام ساری صفات اور سارے فعال حق ہیں ہمارا ان پر ایمان ہے اپنے ظاہری معنی کے ساتھ تشریح سے پاک تعویر سے پاک بیانِ کیفیت سے پاک اصل مقصود یہ ہے کہ ان صفات پر غور کرو اور اپنے اندر ان صفات کے تعلق سے اثرات پیدا کرو صفت رحمت اور صفت محبت ہے تو اس کی رحمت اور محبت کے حصول کے لیے کوشش شروع کر دو ان قواعد پر غور کرو جن کو اپنا لینے سے یہ محبت حاصل ہو سکتی ہے رحمت حاصل ہو سکتی ہے اللہ کی رضا مل سکتی ہے اور دوسرا رخ جو ہے وہ اس کے غذب کا غصے کا اس کے انتقام کا اس کے جبار اور قہار ہونے کا اس کے خوف سے اپنے آپ کو بھر لو اور ہمیشہ آپ کا ایمان ان دو کیفیتوں کے بیچ میں رہے اس کی رحمت کا ذکر ہو تو رحمت کی امید قائم ہو جائے اور اس کی ان صفات کا ذکر ہو جو خوف کو مترشع ہیں تو اس کے خوف سے دل بھر جائے اور یہ دونوں کی کہتے کبھی جدا نہ ہو رحمت بھی ہو اور خوف بھی ہو اور ان قواعد پر انسان چلنا شروع کر دے جن پر چل کر اللہ کی رحمت حاصل ہو سکتی ہے اور اس کے غصے سے بچا جا سکتا ہے یہ انسان کی کوشش ہو تو اللہ رب العزت اس کوشش میں انسان کو کامیاب بنا دیتا ہے لیکن یہ صرف مقلب القلوب کی دلوں کو پھیرنے والا دو مثالیں آپ کو دیتا ہوں ایک بیت اللہ جحش رضی اللہ عنہ ہوگی مکی زندگی میں اسلام لائے تھے حالانکہ مکہ والے ظلم و بربریت کے پہاڑ دوڑتے تھے لیکن کوئی پرواہ نہ کی ام حبیبہ کے شوہر تھے حتیٰ کہ اس ظلم و ستم سے تنگ آ کر حبشہ ہجرت اختیار کر لی ایک طرف یہ جی ایمان کی قوت اور ایمان کی خاطر وطن چھوڑ دیا گھر بار چھوڑ دیا بہت سے رشتے توڑ دیے حبشہ چلے گئے ہجرت کا حاصل کر لیا اس مقلب الخلوق ذات نے جب وہ حبشہ پہنچے تو ان کے دل کو پھیر دیا اور وہ اسلام کو چھوڑ کر نصرانی ہو گئے عیسائی ہو گئے اسے عیسائیت پر پڑے ایک طرف کیا ان کی شان تھی مہاجر بنے اللہ کے کی لذا کے لیے اور اہل مکہ کا ظلم اس کی کوئی پرواہ نہ کی اور اسلام قبول کر لیا دوسری طرف بوشا پہنچے جہاں باقی اور صحابہ بھی تھے جن کے ایمان اور مضبوط ہو گئے مگر یہ کفر میں داخل ہو گئے عیسائیت کر لی اور عیسائیت پر ان کی موت آئی ام حبیبہ رضی اللہ ہے پھر اللہ کے پیارے بیگمبر کی بیوی بنی ام موم ہونے کا شرف حاصل ہوا انہیں تو ایک طرف شوہر اور ایک طرف بیوی بیوی حق پر قائم رہی اور شہر منحرف ہو گیا یہ مخلف الخلوب ہے دلوں کو پھیرنے والا جب چاہے پھیر دے جس طرف چاہے پھیر دے دوسری مثال مسا علیہ السلام کے دور کے جادوگر جن کو فراؤن نے جمع کیا تھا وقت کے حاکم نے وقت کے بادشاہ نے اور صرف حاکم نہیں تھا اپنے آپ کو رب بھی کہتا تھا اور جو جو اس کی مملکت کے حدود میں جادوگر تھے سب جمع ہو گئے بعض تفسیری اقوال کے مطابق اسی ہزار جادوگر تھے اور بعض روایت میں پندرہ ہزار کا فگر ہے یعنی کثیر تعداد میں مصر کے جادوگر جمع ہو گئے بوسا علیہ السلام کے اس معذرے کا مقابلہ کرنے کے لیے دنیا دار تھے جادوگر تھے جادوگر بڑے سیاہ ہوتے لائف ڈے ساخل جادوگر کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا ان کی دنیا بھی گھاٹے میں آخرت بھی گھاٹے میں جادو عمل کفر ہے اور جادوگر کے چہرے پر نہوست پھٹکار اور کالک سیاہی برستی رہتی ہے ان کے چہرے کو دیکھ کر وحشت محسوس ہوتی ہے وہ سارے جادوگر جمع ہو گئے علیہ السلام کے معنزے کا مقابلہ کرنے کے لیے دنیا دار تھے فرعون سے کہا آئینہ لڑنا اجرن ان کن نخل غالب کہ اگر ہم جیت گئے غالب آ گئے موسا پر ہمیں پیسے ملیں گے انعام و اکرام ملے گا فرعون نے کہا نام ملے گا ان لوگوں من المقرم بلکہ تم میرے حاشیہ نشین بن جاؤ گے میرے دربار میں میرے ساتھ بیٹھو گے تمہیں عزت دوں گا بڑا خوش ہوگا کہ پیسہ بھی ملے گا اقتدار بھی ملے گا اور خوبت بھی ملے گی اور میدان میں داخل ہوئے فرعوم کی عزت کی قسم کھاتے ہوئے یہ ان کا ماضی ہے اور جب موسا علیہ السلام کا معاضہ دیکھا تو اس مقل اور قلوب ذات نے ان کے دلوں کو پھیر دی اور ایسا دلوں کو پھیرا کہ موسا علیہ السلام کے رب پر ایمان لے ہے رب العالمین رب فرعون رب منسا بہ ہارون موسا علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے اور اس سارے جو مال و دولت کی لالچ عہدے اور وقار کی لالچ سب کو ٹھکرا دی فروغ خطرناک ہو گیا اب دیکھیے اللہ نے کیسا دلوں کو پھیرا صرف دلوں کو ایمان کی طرف نہیں پھیرا بلکہ ان کو تقوی بھی دے دیا ورع اور فقاحت بھی دے دی فروغ دھمکیاں دے رہے لوق عید یقم ارغم انخلاف ہے بل وسلبنہ کیوں کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا اور تمہیں سولی لٹکا دوں گا سولی چڑھا دوں گا جو چند مہات قبل زندگی سے پیار کرتے تھے اور فرعوم کے انعام و اکرام کے خواہش مند تھے ایسے بے خوف ہوئے آخر کی طرف راجم ہوئے انہوں نے کوئی پرواہ نہ کی نام تت حیات دنیا فرعم تم کیا کرو گے ہمیں سولی چڑھا کر دنیا کی زندگی کا خاتمہ کر دو گے کر دو گے فقد ما انتقال جو کرنا ہے کر دو ہاتھ پاؤں کاٹ دو ٹکڑے ٹکڑے کر دو بوٹی بوٹی اور دیما بنا دو ہمارا ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہم حق کو پہچان چکے موسا علیہ السلام کے رب کی توحید کو سمجھ چکے اور اس دین کی حقانیت کو جان چکے اور ہمیں اپنے رب سے ایک ہی حرف اور تما ہے خزا نا کہ ہم السلام پر پہلا ایمان لانے والے بن جائیں اور اللہ اس نیکی کو قبول کر کے ہماری گناہ کر کرتے آفرت کی رغبت گناہوں کا خوف اس سے بڑھ کر فقاہت کیا ہو سکتی فقاہت جو وہ کثرت مسائل کا نام نہیں ہے بلکہ فقاہت ربط اعلیٰ کی خشیت کا نام ہے ان نما یکش اللہ نے علما تبھی تو فرمایا کہ جو علماء اور فقاہ ہیں صحیح معنی میں وہ ہیں جن کے دل میں ربط اعلیٰ کی خشیت ہے امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے نہیں علم میں کثرت مسائل کہ علم کثرت مسائل کا نام نہیں ہے کہ ایک بندہ علامہ فہامہ بن جائے ولا العلم خشیت اللہ بلکہ علم تو اللہ کی خشیت کا نام ایسا دلوں کو پھیرا کہ فرحم کے نظام سے باغی ہو گئے کفر سے بہاوت اختیار کر لی اللہ تعالیٰ کی توحید کو قبول کر لیا زندگی سے بے پرواہ اور بے نیاز ہو گئے کہ قتل کرو دو جو چاہو کرو پر کوئی پرواہ نہیں اگر قتل کرو گے تو دنیا کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا آخر تو محفوظ ہے اور کیا عتیدے کی بات کی کہ علیہ السلام پر ایمان لا کر ہم اس وقت روئے زمین پر پہلے مومن بن چکے ہیں اور یہ ایمان کی سمند اللہ تعالیٰ کے حضور بطور وسیلہ پیش کر رہے ہیں کہ اللہ اس کو قبول کر کے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے یہ ورع اور تخوا ایک ایک عجیب معرفت ایک عجیب دین کی فقاہت جو کہ خشیت پر قائم ہو گئی تو اس طرح کی متعدد مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں کہ اللہ رب العزت جب چاہے دلوں کو پھیر دے جس طرف چاہے پھیر دے دونوں طرح کی مثالیں ہم نے سن لی تو مقلب القلوب دلوں کو پھیرنے والی ذات کبھی اس صفت سے غافل نہ ہو ہاں وہ انتظام کریں جو دل کے سوات کا باعث ہو بلو اندم فال خیر و شدت اگر یہ لوگ صرف میرے پیغمبر کے غلام بن جائیں ان کے دائرہ اطاعت میں داخل ہو جائیں جب بات کرے میرے رسول کی بات کرے جب کہا مانے میرے رسول کا مانے کوئی قوم برادری باپ دادا اور کسی دوسری شخصیت کا نام تک نہ لیں ان کا نام ہو بطور احترام اور عزت اور اکرام کے مگر یہ عقیدہ بنا کے اطاعت صرف میرے رسول کا حق ہے اس پر اگر وہ آمادہ ہو جائیں لکان خیر عظم ہر قسم کی خیر بھی دیں گے وہ شدہ تصویر تھا اور شدید ترین ثابت قدمی بھی دے دیں ایمان کا سوال دل کا سوال ایسے بندے کا دل جو ہے حق پر جم جائے گا ہم ثابت کریں گے یہ ہمارا وعدہ ہے مگر اس کے لیے قاعدہ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا ہے ان کی سچی اطاعت کا ہے یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے قبل کہی تھی ترق تو امرین لن تدل ما ماتمس تم کتاب اللہ وسلم نہ تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جب تک ان دو چیزوں کو تھامے گے تو کبھی گمراہ نہ ہو پاؤ گے جی گارنٹی ہے حق پر قائم رہنے کی تمہارے دلوں کا سواد ملے گا گمراہی نہیں دل حق پر قائم رہ جائیں گے جم جائیں گے پھیریں گے نہیں اللہ پھیرے گا نہیں اس کا وعدہ ہے اور وہ دو چیزیں قرآن اور حدیث ہے کتاب اللہ و سنت اللہ کی کتاب ہے قرآن پاک اور میری حدیث ہے میری سنت ہے اگر ان دو چیزوں کو تھامے رہو گے حق پر قائم رہو گے تو جو ذات ہے مقلب الخلوم اس کی طرف سے یہ فائدے آ رہے ہیں کہ کچھ اصول ہم نے دیے ہیں ان کو اپنا لو کتاب و سنت کے ساتھ تمسم اللہ کے حبیب کی سچی غلامی سچی اطاعت پھر اور آثار سے قرآن پاک کی کثرت تلاوت اور اللہ کا کثرت سے ذکر یہ بھی سوات ایک علمی کا ذریعہ ہے ان پر بھی خالے کائنات کی طرح سے فائدے ہیں کہ ایسے بندوں کے دل ہم حق پر قائم رکھیں گے حق پر جما دیں اللہ کے بندوں اس عرفت دور میں جہاں دلوں کے پھرنے کے خطرے بڑھ جاتے ہیں مزید ان سہاروں کی ان علائق کی ضرورت ہے بخاری مسلم کے حدیث کی روایت سے فتنوں کو پیش کیا جائے گا دلوں پر ان فتنوں کا حملہ انسان کے دلوں پر ہوگا انسان کے دل پر ہوگا اس سے قبل فطنے ہوں گے کاروبار پر پیش آ گیا کاروبار میں گھاٹا پڑ گیا کسی خاندان کے فرد پر پیش آ گیا کسی کا انتقال ہو گیا یا ایک انسان کے جسم پر پیش آ گیا بیمار پڑ گیا یہ بھی فتنے ہیں مگر یہ فتنے قابل برداشت ہیں ان کا نقصان دنیا کی زندگی تک محدود ہے بلکہ غور کریں تو نقصان نہیں بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہے کیونکہ یہ ایسے فتنے ہیں جن پر صبر گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے ندین اسلام کی حدیث ہے کہ دنیا کا بخار اور جہنم کا عذاب جمع نہیں ہو سکتے تو تکلیف تو ہے لیکن صبر کر لینا بہت بڑی بشارت کا باعث ہے انہیں بھی فتنہ کہا گیا ہے ان کا تدارک ممکن ہے ممکن نہ بھی ہو تو یہ فتنے کب تک چلیں گے بس دنیا کی زندگی تک آگے جو قبر کا مرحلہ اور اخروی لامتنا ہی زندگی ہے اصل تو وہ ٹھکانہ ہے جس کی خیر چاہیے تو ان قریب ایسے فتنے آئیں گے جن کی یغار انسان کے اہل و مال پر نہیں ہوگی جسم پر نہیں ہوگی بلکہ انسان کے دل پر ہوگی دل پر ان فتنوں کا حملہ ہوگا اور وہ فتنے دل کے امتحان کا ذریعہ بنیں گے ان کا رہا جو دل ان فتنوں کا انکار کر دے گا اللہ اس دل کو چمکا دے گا ایسا پالش کرے گا کہ ان کا حسن ان کی چمک اتنی بڑھ جائے گی کہ پھر کوئی فتنہ قیامت تک اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا ایک بندہ اگر سوات کا مظاہرہ کر دے اور اللہ اس دل کو سواد کی توفیق دے دے بھائی قدل اشرے باہر اور جو فتنہ جو دل اس فتنے کو قبول کر لے اللہ اس کو سیاہ کر دے گا ایسا سیاہ کرے گا کہ اس کی حدیث میں مثال کل خوب مجد سے دی ہے کہ پھر وہ دل جو ہے الٹے پیالے کی مانند ہو جائے گا بڑی خطرناک تشویری ہے دلوں پہ پھیرنے والی ذات نے دلوں کو سیاہ کر دیا اور وہ دل الٹے پیالے کی مانند ہو گئے پیالے میں دودھ بھرا ہو یا شہد ہو یا پانی ہو جب تک وہ سیدھا ہے وہ پانی یا شہد یا دودھ موجود ہے اس کو اگر الٹا دو سب کچھ بہ جائے گا تو دل میں اگر ایمان کی رمت ہوگی تو الٹے پیالے کی مانند بن جائے گا جو اندر ہے وہ سارا نکل جائے گا اور بہ جائے گا اور پیالہ اگر سیدھا ہو تو اس میں اور پانی ڈالا جا سکتا ہے اور دودھ اس میں ڈالا جا سکتا ہے لیکن پیالہ اگر الٹا ہو تو اس میں کچھ نہیں بھرا جا سکتا اور وہ دل الٹے پیالے کے مانند ہو گیا جو اندر موجود تھا وہ بہ گیا اور مزید کچھ ڈالنے کی گنجائش ختم ہو گئی ایسا مخلب الخلوق دلوں کو پھیرا اور فتنے اس دل میں شامل ہو گئے کہ دل سیاہ بھی ہو گئے اور کسی نیکی کو قبول کرنے کے قابل نہ رہے رَسُولَ إِذَا دَعَاكُمْ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا أَنَّ اللَّهِ ایمان والو اللہ رزق کی دعوت تم تک جیسے ہی پہنچے اسے قبول کر دو نہ اس کو ٹالنے کی کوشش کرو نہ کو بہانہ سازی کرو نہ اس کے مقابلے میں اپنی قوم برادری کو پیش کرو نہ اس کے مقابلے میں اپنے باپ دادا کی بات کرو فوراً قبول کرو تمہیں سمجھائے دے رہے یہ چیز تمہارے دل کی اصلاح کا باعث ہوگی اور دل کے سواد کا باعث ہوگی اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تاخیری حربے ڈوڑے یا اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو تعویل کے شکنجے میں کس دیا اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مقابلے میں اپنی قوم کی برادری کی باپ دادا کی باتیں کی تو وہ پھر سن لو جان لو انہول میں نے ہمارے بخل پہ ہی کہ اللہ رب خود تمہارے اور تمہارے دلوں کے بیچ میں رکاوٹ اور آڑ بن جائے گا حائل ہو جائے گا ایسا حائل ہوگا کہ تمہارے دل میں کوئی نیکی داخل ہونے ہی نہیں دے گا وہ اللہ کی مہر لگ گئی دل سیاہ ہو گئے الٹے پیالے کی طرح پھیر دیے گئے اندر کچھ رمت تھی تو وہ بہ گئی اور آئندہ کوئی نیکی داخل نہیں ہو سکے گی خود اللہ تعالی حائل ہو گیا تو انتہائی یہ معاملہ خطرناک حد تک پہنچ گیا یہ پرفتن دور ہے ہر طرف فتنہ ہی فتنہ باہر نکلو فتنے بازار میں فتنے کاروبار میں فتنے اگر گھر چلے جاؤ تو ایسی اولاد فتنہ ہے جو بے نواز ہو دین دار نہ ہو بیڈ روم میں داخل ہو جاؤ بیوی بی فتنہ بد اخلاق ہو تو فتنہ ہی فتنہ یعنی بیڈ روم سے لے کر بازاروں اور میدانوں تک فتنہ ہی فتنے کہیں پر لبرلزم ہے اور کہیں المانیت ہے بے دینی ہے تو یہ فتنوں کا دور آ چکا ندیل اسلام کی حدیث کے مطابق اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک ایک معشیت ہر گھر میں داخل نہ ہو جائے چنانچہ یہ تصویر کا فتنہ سود کا فتنہ ہر گھر میں داخل ہو چکا تو کوئی جگہ فتنوں سے محفوظ نہیں ہے آپ کی جیبوں میں آپ کے موبائل فتنہ کوئی جگہ میں دیں اپنے ظاہر و باطن پہ فتنے سے خالی ہو اور فطموں کی جلغار اگر دل پر ہو جائے اور اللہ دلوں کو پھیر دے تو بڑا یہ بھیانک معاملہ ہوگا بڑی بھیانک موت ہوگی انجام کار جو ہے وہ گبراہی زلالت اور کفر پر ہو سکتا ہے ایسے انسان کا چھٹکارا ممکن نہیں ہے آئیے اللہ کے رسول کی اطاعت کی طرف قصر سے قرآن کی تلاوت ہو اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو اور توجہ جو ہے وہ دینداری کی طرف ہو تاکہ اللہ تعالیٰ کو ہماری حالت پر رحم آ جائے اور وہ ہمیں اپنی رحمت کا مستحق قرار دے دے فلم اللہ ہو جو دلوں میں کجی آتی ہے ابتدا اللہ کی طرف سے نہیں آتے بلکہ دل خود کجی کی طرف مائل ہوتے ہیں اس نے تو بندوں کے ساتھ ابتدائی معاملہ رحمت کے ساتھ کیا ہے اپنے نبیوں کو بھیج کر جنویر امین کو بار بار اتار کر اپنا پیغام ان تک پہنچا کر آیات بینات کھول کر اس کی طرف سے کون سا ظلم کا معاملہ ہوا اس کی طرف سے آغاز امر جو ہے وہ رحمت کے ساتھ دین رحمت کا دین ہے ہاں جب تم نے کس رحمت کی طرف توجہ نہ دی تمہارے دل پھر گئے تو اللہ نے اور پھر دیا مات نسل جہنم وسعت مسئلہ ٹھیک ہے جس طرح تم گھوم گے ہم اور گھما دیں گے اور بناخر جہنم تمہارا مقدر ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے اور ان تمام نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کے لیے ان قواعد کو اختیار کرنا چاہیے اور کثرت سے دعا بھی یا مخلف الخلوب ثبت کچھ خلوب العلا دین دلوں کو پھیرنے والی ذات ہمارے دلوں کو اپنے دین پر قائم رکھیو اپنی توحید پر قائم رکھیو اپنی محبت پر قائم رکھیو اپنے پیارے پیغمبر کی اجازت پر قائم رکھیو اپنے پیارے پی سچی غلامی اور خالص محبت پر قائم یہ کثرت سے دعا ہو جی امام ہم کیا کرتے تھے ہماری تعلیم کے لیے ہم کس قدر اس دعا کے محتاج ہیں اللہ پاک سے اس کی رحمت کا سوال ہے اور اس کی عذاب سے پناہ طلب کرتے ہیں اقول و قولی اخور وقل مصطف الحمد للہ